کہتے ہیں کہ اب میں پیغمبر علیہ السلاط و کی طرف چل پڑا ٹولیاں ٹولیاں لوگ مجھ سے ملتے تھے اور مجھے توبہ مبارک توبہ مبارک مجھے مبارکباد دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے تمہیں مبارک ہو حتیٰ کہ میں مسجد میں داخل ہوا پیغمبر علیہ سلاد وسلام مسجد میں موجود تھے بہت سارے لوگ آپ کے اطراف میں موجود تھے طلحا بنو بیلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر آئے اور مجھ سے لپٹ گئے اور مجھے مبارکباد دینے لگے اللہ کے قسم مہاجرین میں سے سوائے طلحہ کے اور کسی نے کھڑے ہو کر مجھے مبارکباد نہیں دی اور میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اچھائی اور یہ محبت قیامت تک نہیں بھولوں گا سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں سمجھ میں آئی بات رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آئے اور مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھے مبارکباد دی کسی اور مہاجر نے یہ نہیں کیا اس لیے میں طلحہ کو ہر وقت یاد کرتا ہوں فَكَانَ كعبٌ لَا تو نہ رضی اللہ تعالیٰ طلحہ کی اس محبت کو کبھی بھی نہیں بھولا کرتے تھے فلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا خوشی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک رہا تھا چمک رہا تھا سلام نے مجھے کیا مبارک بات دی اب ایک بخری ایسا مبارک دن تم نے اس دن کے بعد سے آج تک نہیں دیکھا جب سے کہ تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے یعنی تم نے اپنی پیدائش کے بعد سے آج تک اتنا مبارک دن نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارے لیے قرآن نازل کیا تو میں تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے کال اللہ بل من ان اللہ میری طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی ہے تمہارے لیے اور تمہاری توبہ کے قبولیت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہوا ہے کالا وکان صلی اللہ علیہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علی سلاۃ وسلام کی یہ شان تھی کہ جس وقت وہ خوش ہوا کرتے تھے ان کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو جب وہ خوش ہوتے تھے پتا چلتا تھا کہ خوش ہیں ان کا چہرہ چمکتا تھا دمکتا تھا اپنے ساتھیوں کی خوشی پر خوش ہوا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کی خوشی پر خوش ہوا کرتے تھے یہ پیغمبر علیہ و کی سنت ہے کہ تمہارا بھائی خوش ہے تمہاری بہن خوش ہے تو تم بھی خوش ہوا کرو پیغمبر علیہ السلاد کی سنت ہے یہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ خوش ہوا کرتے تھے ان کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو معلوم ہوتا تھا کہ وہ خوش ہیں یعنی اپنے ساتھیوں کی خوشی اور مسرت میں پیغمبر علیہ صلاحت وسلام اپنی خوشی کو چھپا نہیں سکتے تھے بے اختیار خوش ہو جاتے تھے بے اختیار ان کی خوشی جو ہے ظاہر ہو جاتی تھی فلم جلس سبئی نے دئی کل تو رسول اللہ اب میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں ان کی خدمت اقدس میں تو میں نے ان کو کہا کہ یا رسول اللہ اسی مال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اسی مال کی وجہ سے باغ کی وجہ سے اونٹوں کی وجہ سے اور دولت کی وجہ سے میں جہاد سے رک گیا تو یہ سب کچھ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا کہ نہیں کچھ اپنے پاس رکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے سب کچھ صدقہ مت کرو تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ خیبر کی جنگ میں جو آپ نے مجھے حصہ دیا ہے نا زمین مجھے دی ہے بس وہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور سب کچھ میں صدقہ کرتا ہوں پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان اللہ بس مجھے تو اللہ جل جلالہ نے سچائی کی وجہ سے بچا لیا پیغمبر علیہ السلات وسلام فرماتے ہیں ان نصرت قیونجی والی سچائی بچاتی ہے اور جھوٹ تباہ کر دیتا ہے آج میری توبہ یہ ہے کہ آج کے بعد سے جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا کا بن مالک ربی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سچائی کے اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے کامیاب کیا کہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کے زمانے میں بھی ان کے بعد بھی کبھی بھی میں نے جان بوجھ کر جانتے ہوئے کبھی جھوٹ نہیں بولا یعنی اللہ نے میری اتنی مدد کی کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئی اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آئندہ زندگی میں بھی مجھے بچا کر رکھے گا کال اللہ تعالی کاپ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں اور میرے ساتھیوں کے بارے میں آیت نازل کی لقد تاب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی مہاجرین کی اور ان انصار کی توبہ قبول کی جنہوں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا جبکہ بہت سارے لوگوں کے دل جو ہے ٹیڑے میڑے ہو رہے تھے علیہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں استقامت دی انہو بہم روف الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ شفیق ہے اور مہربان ہے اور ان تینوں کی توبہ قبول کی جن کی توبہ کو مؤخر کر دیا گیا تھا دوسرے لوگ جو آ رہے تھے منافقین وغیرہ ان کو تو پیغمبر علیہ صلیم نے چھٹی کر دی تھی نا لیکن ان کو کیا کہا تھا جب تک اللہ تعالی کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ ٹھیک یہ مطلب ہے وہاں اللہ صلاح اللہ اور ان تینوں کی توبہ اللہ نے قبول کی جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا تھا اذا باقت علیہ مل دو بیمار یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادہ ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی نہ مدینے میں نہ گلیوں میں نہ کوچوں میں نہ بازاروں میں نہ گھر میں نہ باغ میں کہیں بھی کوئی رشتہ دار بھی کوئی بھی بات نہیں کرتا انسان کا کیا حال ہوگا انسان تو ان سے ہے نا کوئی اس سے بات تو کرے اتنا بڑا مدینہ اتنا بڑا شہر یہ ایک جیل بن گیا ان کے لیے بہت بڑا جیل ہے نا یہ ایک وہ دا فسوم اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی کہ کیا کریں آپ پیغمبر جن کے لیے پوری دنیا کو ہم نے اپنا دشمن بنایا وہ ہم سے بات نہیں کرتے صحابہ کرام جو ہمارے دوست ہیں وہ ہم سے بات نہیں کرتے تو کہاں جائیں رسانیوں کا بادشاہ جو ہے خط لکھتا ہے اس کو بھی تندور میں ڈال دیا انہوں نے کہاں جائے ہم ان کی جانے ان پر تنگ ہو گئی وزن اور ان کو یقین آیا کہ پناہ کوئی نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف اللہ ناراض ہو جائے نازب اللہ تو امریکہ افریقہ یورپ افغانستان پاکستان داغستان کوئی جگہ آپ کے لیے پناہ نہیں ہے پناہ کہاں ہے اللہ ہی کی طرف ہے وزن اور ان لوگوں نے یقین کر لیا کہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف سمت اب علیم لی پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائیں ان اللہ طواب رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے یا ائیو اللہ دینا تپ اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وہ کون اماسادین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کتنی بڑی بات کی ہے سچے کون ہیں یہ تینوں ہے نا منافقین نے جھوٹ بولا امتحان میں تو یہی تینوں تھے نا تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ جھوٹ مت بولا کرو سچائی کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ رہو کاپ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اسلام کی ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سب سے بڑی نعمت دی وہ یہ ہے کہ میں نے پیغمبر علیہ السلاۃ اسلام کے ساتھ سچ بات کی ورنہ اگر میں نے جھوٹ کہا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا جیسے کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں یہ کہا ہے ان نہ رج کے یہ ناپاک لوگ ہیں واہ جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ان کو برا بدلہ ان کے اعمال کی وجہ سے ملا ہے خلاصہ یہ ہے کہ جن صحابہ کرام پر یہ آزمائش آئی تھی وہ تین تھے ان کے نام ہے کات بن مالک ہلال بن امیہ مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو نجات دی تو اس واقعے سے بہت ساری عبرتیں بہت ساری نصیحتیں بہت ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں ایک بات تو طے ہے کہ سچ بولو گے تو بچ جاؤ گے جیسے صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کے سامنے سچ بات کی ان تین صحابہ نے اللہ نے ان کو نجات بھی دی قرآن میں ان کا ذکر کیا اور ان کے وعدے کا اعلان اپنے مقدس کلام میں کیا اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے صحابہ کرام کی طرح سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا وفادار بنائے وصلی اللہ تعالی على خیر خلقہی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک اللہم بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ